بھائیوں کو آ رہی ہوگی اگر وائس میری اوکے ہے تو بتا دیں وائس جی جزاک اللہ خیر سنی تاریخ بھائی وہ پچھلے ماہ رمضان میں الحمدللہ للہ بیس ترابی سے متعلق میں رکھا بیان کی ترکیب ہے کسی کے پاس بھائی لاسٹ ٹائم بیس تراوی کے ثبوت پر ہم نے کچھ بیان وہ بیان کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب پہلے سے ہے تو وہی پر وہی ریکارڈنگ اکاؤنٹ بند ہو گیا ہے اب بھی سچو بھائی یہ ہے چلیں اللہ تخال ذانف آمین تو انشاءاللہ بھی خلال فی الحال تو درخت ہونے درس کے بعد انشاءاللہ ترقی ترکیب بناتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ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 بعده يؤمنون من لله فلا هادي رسول الله حب ہبی بل افسل وسلام و علی کا واصحب یا نور اللہ, اللہ جھلکرمی وبارک وسلم سورائے اعراف کی آیات نمبر 185 اور 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ترجمہ کنزل ایمان سماج فرمالے ارشاد خداوندی ہے کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو چیز اللہ نے بنائی اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو تو اس کے بعد اور کون سی بات پر یقین لائیں گے جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بٹکا کریں ان آیتوں میں ارشاد خدا بندی ہے درس یہ دیا گیا کہ کیا ان غافل کفار نے آسمان و زمین اللہ کی وسیع ملک میں غور نہیں کیا کہ جس کی سلطنت ایسی وسیع ہے وہ مالک و سلطان کیسی شان والا ہے اور انہوں نے اس میں بھی غور نہیں کیا کہ ممکن ہے کہ ان کی موت قریب ہو ابھی وقت ہے کہ ایمان لانے توبہ کرنے کا انہیں کیا خبر کہ کی یہ وقت کب ختم ہو جائے آخری نبی تشریف لا چکے آخری کتاب آ چکی اگر اب بھی وہ ہدایت پر نہ آئے تو کب آئیں گے اب ہدایت کہاں سے پائیں گے اے محبوب ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر ملول نہ ہو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کچھ کمی ہے بلکہ وجہ صرف یہ ہے کہ جسے اللہ تعالی گمراہ کرنا چاہے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا اللہ تعالی ایسے لوگوں کو یوں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں ان کا ٹھور ٹھکانا کوئی نہیں ہوتا تو یاد رکھیے علم حیت اور علم سائنس بہت اعلی علم ہے اگر انہیں معرفت الہی کا ذریعہ بنایا جائے کہ ان علوم کے ذریعے آسمان و زمین اور ان کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے جو رب کی معرفت کا ذریعہ ہے تو جیسے روزہ نماز حج وغیرہ عبادت ہے انہیں ادا کرنا چاہیے ایسے ہی عالم کی ہر چیز حتیٰ کہ خود اپنے میں غور و فکر کرنا عبادت ہے اس لیے اس کا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا حضور اکرم علیہ السلط وسلام آخری نبی ہیں قرآن آخری کتاب ہے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اب ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف حضور اکرم سماحط علیہ وسلم ہے اور قرآن ہے اور اسی طرح جو حضور کے دروازے سے محروم رہا وہ رب کے ڈر سے بھی رب کے در سے بھی محروم رہا یہ ناممکن ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کے دروازے سے دتکارا جائے اور وہ کسی اور جگہ سے اللہ کی رحمت حاصل کر لے ایسا نہیں ہو سکتا بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بصر کی ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 187 ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها اللہ سکلت سی السماوات والارض لا تأتیكم الا بغتات الا بغتتا يسألونک کانک حفی عنها تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے تم فرماؤ کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اسے وہ ہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں تم پر نہ آئے گی مگر اچانک تم سے ایسے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے تم فرماؤ کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی شان نزول میں دو روایتیں ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک دفعہ سرداران قریش جن میں اکثر حضور علیہ السلام کے قرابت دار تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بولے کہ ہم آپ کے رشتے دار اور بالکل قریبی ہیں عزیزوں سے راز کی بات نہیں چھپائی جاتی آپ ہم کو بتا دیں کہ وہ قیامت جس سے آپ ہم کو ڈراتے رہتے ہیں کب اور کس تاریخ کس دن میں آئے گی ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دو یہودی حمل ابن ابی قشیر اور سمول ابن زید حضور علیہسلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بولے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی کیونکہ ہم کو تو اس کا علم ہے حالانکہ ہم نبی نہیں آپ تو نبی ہیں آپ کو ضرور اس کا علم ہونا چاہیے تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی یاد رکھیے درس یہ دیا گیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب تک کے لیے ٹھہری ہوئی ہے اس کا ظہور کب ہوگا آپ ان نادانوں کو جواب دے دیں کہ قیامت کے وقت کا علم صرف میرے رب کے قبضے میں ہے جسے وہ چاہے بذریہ الہام بتائے کسی بندے کو طاقت نہیں کہ اپنی عقل اپنے علم اپنے حساب وغیرہ سے معلوم کر سکے یہ اس طرح الہیہ میں سے ہے جسے ظاہر نہیں کر سکتا اور اس کا وقت ہمیشہ سیگا راز میں رکھا جائے اسے اللہ کا ہی مقررہ وقت پر بغیر لوگوں کو بتائے ظاہر فرمائے گا قیامت اسی وجہ سے آسمان و زمین والوں پر بھاری ہے کہ اس کے وقت کا اعلان نہیں کیا گیا جس ہول نہ خبر کا آنا یقینی ہو مگر آنے کا وقت معلوم نہ ہو زیادہ ہیبت ناک ہوتی ہے وہ اے کافروں قیامت صرف تم پر آئے گی اور اچانک آئے گی کہ لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی اگر اس کے وقت کا اعلان کر دیا جائے تو وہ نہ تو اتنی بھاری رہے نہ اچانک یہ بات ارادہ نہ اچانک یہ بات ان کے لیے پریشان کن ہو تو یہ بات ارادہ الہی کے خلاف ہے یہ لوگ اے محبوب آپ سے قیامت کا وقت ایسے پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ نے اس کی بہت تحقیق کر رکھی ہے تو دلائل میں غور کر کے بحث سے اسے معلوم کیا ہے تاکہ اس کی اشاعت فرما دیں یا وہ لوگ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ ان پر بڑے ہی مہربان ہیں انہیں بتا ہی دیں گے آپ فرما دیں کہ قیامت کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے وہی بدریہ وہی لدنی طور پر جسے بتائے تو بتائے اور کوئی اپنی عقل اپنے علم و حساب سے اس کا پتہ نہیں لگا سکتا اکثر لوگ یہ راز جانتے نہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی تو قیامت ہی کو نہیں مانتا کوئی اسے اسرار الہیہ میں سے نہیں مانتا کوئی سمجھتا ہے کہ وقت قیامت کا بتانا لوازم نبوت سے ہے جو نہ بتائے وہ نبی نہیں تو یہ جہالت کے خیالات ہیں یاد رکھیں کہ علم قیامت کے متعلق علماء اہل سنت میں اختلاف ہیں عام علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے وقت کا علم نہیں دیا گیا وہ حضرات اس جیسی آیات کے ظاہری معنی سے دلیل پکڑتے ہیں مگر محققین علماء اور مشائق کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو یہ علم بھی عطا ہوا ان حضرات کے دلائل بہت قوی ہیں تو علم قیامت کی تحقیق ویسے تو حکیم العمت مفتی احمد یار خان عیمی رحمتہ اللہ علیہ جا الحق کے حساب میں کی ہے وہاں اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ کافی دلائل سمجھ میں آ جائیں گے یہاں پر چار باتیں سمجھیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے قیامت کو اس کے وقت پر اللہ ہی ظاہر فرمائے گا قیامت اپنے مقضی ہونے کی وجہ سے آسمان و زمین میں بھاری ہے قیامت اچانک آئے گی تو کفار پر ان چاروں باتوں سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضور کو اس کا علم نہیں دیا گیا بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو بتانے سے منع فرمایا گیا ہے کہ یہ علم شریعت نہیں جس کی اشاع کی جائے وہ لدنی چیز, چیز ہے جس کا چھپانا ضروری ہے اگر اسے شاع فرما دیا گیا تو اس کے باری ہونے میں کمی آ جائے گی نیز پھر وہ اچانک نہ رہے گی اور اس کے علم پر بہت دلائل قائم ہے دیکھیے چند باتیں عرض کرتا ہوں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت ان دو ملی ہوئی انگلیوں کی طرح ہیں حضور علیہ السلام نے ایک مجلس میں قیامت تک کے واقعات منو عن تفصیل وار بالترتیب بیان فرما دیے لہٰذا جس دن آخری واقعہ ہوگا اسی دن قیامت آئے گی حضور علیہ السلام نے علامات قیامت تفصیل سے بیان فرما دی اور کہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی قیامت نہیں آ سکتی کیونکہ ابھی نہ دجال آیا نہ سورج مغرب سے نکلا نہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوئے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے حضور علیہ السلام نے قیامت کا دن بتا دیا کہ جمعے کے دن قائم ہوگی بلکہ مشہور یہ ہے کہ حضور نے قیامت کا مہینہ بھی بتا دیا کہ محرم میں آئے گی تاریخ بھی بتا دی کہ دسویں تاریخ یعنی عاشورہ کے دن آئے گی اللہ تعالی عالم باقی رہ جاتا ہے سن بتانا تو اب اس کے بزرگوں نے چند اشارات فرمائے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مبسوطی عدد جناب مہدی کے ظہور کی تاریخ ہے اور ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہوں سے پانچ سو برس کے بعد قیامت آئے گی یہ تو مطلب ایک بزرگ ہیں جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا آک علیہ السلام فرماتے ہیں گزشتہ امتوں کے مقابلے میں میری امت کی مدت اتنی ہے جیسے اثر کے وقت سے غروب آفتاب کی مدت یعنی کم وقت پھر آکال السلام نے فرمایا کہ انسانی دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے ہم چھٹے ہزارے میں پیدا ہوئے حضرت محی الدین ابن عربی وغیرہ مولیاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اشارات خفیہ سے قیامت کی قیام کی تاریخ بتا دی ہے مگر اسے سمجھنے کے لیے علم درکار ہیں اور یہاں تفصیل روح المعانی نے علم قیامت کے متعلق بہت تفصیلی گفتگو کی ہے بہرحال قبی یہی ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ان علوم غیبیہ کی طرح قیامت کا علم بھی عطا فرمایا مگر اس کا اظہار اعلان سے منع فرمایا تو اب دیکھیے نا نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی ظاہر فرما دی اب یہ نشانیاں وہی بتا ہے جس کو علم ہے لیکن سن بتانا کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی ممانعت لہذا نبی کریم علیہ السلام نے سن ارشاد نہیں فرمایا تو پوچھ گچھ اور سوال کی حیثیت پوچھنے والے کی نیت سے مختلف ہوتی ہے نیک نیتی سے پوچھنے والا مکمل جواب اور تعریف کا مستحق ہوتا ہے بدنیتی سے پوچھنے والا جھڑکا جاتا ہے اور اسی طرح بے فائدہ سوال سے بچنا چاہیے فائدہ مند سوال ضرور کرنا چاہیے علم قیامت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اسے کوئی شخص عقل علم حساب سے نہیں جان سکتا اللہ نے علم قیامت حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا حضور با الہی, جانتے با الہی جانتے ہیں الحمد ثم الحمد میرا رب ارشاد فرما رہا ہے لقومي <تصفيق> تم فرماؤ میں اپنی جان کے برے بلے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس آیت کریمہ سے متعلق بھی دو روایتیں سنیں امام کلوی فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ حضور آپ سچے نبی ہیں تو ہم کو چیزوں کے آنے والے باؤ بتا دیا کریں فلاں چیز سستی ہوگی فلاں چیز مہنگی ہوگی، تاکہ ہم تجارتوں میں خوب نفع کما لیا کریں نیز ہم کو بتا دیا کریں کہ فلاں جگہ کہت پڑے گا فلاں جگہ ارزانی ہوگی تاکہ ہم قحط کے علاقے سے ارزانی کی جگہ منتقل ہو جایا کریں ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی جی۔ اب سرکار اب سبزیوں یا پھلوں کے ریٹ بتانے کے لیے تو تشریف نہیں لائے یہ لوگ عجیب عجیب ڈیمانڈ کرتے تھے دوسری روایت یہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مسترق سے واپس ہوئے تو رستے میں آندھی آئی جس سے نمازیوں کے اونٹ گوڑے بھاگ گئے حضور علیہ السلام نے خبر دی کہ آج مدینہ منورہ میں رفا مر گیا اس خبر سے لشکر میں شریک منافقین کو بہت صدمہ ہوا پھر فرمایا کہ لوگوں تو ہماری اونٹنی کہاں ہے تلاش کرو اس پر عبداللہ ابن عبی منافق بولا کہ حضور علیہ السلام کا عجیب حال ہے کہ مدینے میں مرنے والے کی تو خبر دے رہے ہیں مگر اپنی اونٹنی کی خبر نہیں تو حضور نے اس کی یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کا گستاخی سنی تو فرمایا کہ بعض منافقین ہمارے علم پر یہ اعتراض کرتے ہیں اچھا ہم بتاتے ہیں کہ ہماری اونٹڑی پہاڑ کی اس گاٹی میں ہے اس کی نکیل ایک درخت میں الجھ گئی ہے دیکھا گیا تو ایسا ہی تھا جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس پر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ تو درس یہ دیا گیا اے محبوب علیہ السلام کفار جو آپ سے مطالبے کرتے ہیں کہ ہم کو آئندہ کے بھاؤ بتا دیا کریں اور گرانی و ارزانی کی جگہ بتاتے رہیں تاکہ ان خبروں سے فائدے اٹھا کر مالدار ہو جائیں ان کے اس مطالبے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ انہیں اللہ کے ارادے کے خلاف امیر بنا دیں اللہ کے چھپے اصرار کو ظاہر کر دیں یہ تو خدا کا مقابلہ ہوا نہ کہ اس کی رسالت و پیغام رسانی اس لیے آپ ان کے جواب میں فرما دیں کہ اللہ کے ارادے کے مقابل تو میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں کہ رب مجھے نقصان دینا چاہے اور میں اس کے مقابل نفع حاصل کر لوں یا رب مجھے فائدہ دینا چاہے اور میں اس کے خلاف نقصان کر لوں میں تو اسی قدر کا مالی کو مختار ہوں جس قدر رب چاہے میرا م... اختیار اسی قدر ہے کہ اگر میں رب کے مقابل علم غیب رکھتا ہوتا تو میں اس کے ارادے کے خلاف دنیا و دین کی خیر جمع کر لیتا اور مجھے خدا کی بیجی ہوئی مصیبت بھی نہ پہنچتی مگر ایسا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے نبی کریم علیہ السلام رب کے مقابل نہیں معذ اللہ بلکہ اس کی طرف سے نبی ہیں رسول ہیں نبی و رسول کا کام بشارتیں اور ڈر پہنچا دینا ہے اور ظاہر ہے کہ نبوت کے فیض سے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اللہ کی رحمتیں بھی نبی کے صدقے نازل ہوتی ہیں تو ہر چیز کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے اس کی عطا کے بغیر کوئی ایک ذرے کا قطرے کا مالک نہیں فر اس کریم نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بعض بندوں کو اپنی چیزوں کا مالک بنایا ہے بندوں کی یہ ملکیت عطائی عارضی مجازی ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ذاتی ہے دائمی ہے حقیقی ہے اس عطائے ملک کا ذکر قرآن اور احادیث میں ہیں چنا چی چند فرمائے کلکل کہو اے اللہ اے ملک کے مالک تو جس سے چاہے اپنا ملک دے اور جس سے چاہے ملک چھین لے اللہ اکبر ایک آیت میں فرمایا ہم نے اولاد ابراہیم کو بہت بڑا ملک دیا ہم نے سلیمان کے زیر فرمان ہوا کو کر دیا جو ان کے حکم سے چلتی ہے بے شک ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا ملکہ بالکیز کو ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے ہم نے حضرت سلیمان کے کتابیں ایسے جن کر دیے جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے اللہ نے داؤد ایسی بہت سی آیتیں ہیں اللہ کی عطا سے اس کے بندوں کے مالک ہونے کا ثبوت ملتا ہے اب نبی کریم علیہ السلام بھی ازن نہ کا افراد ہم نے آپ کو قوثر عطا فرما دیا اللہ اکبر بابا جادا کاغنا ہم نے آپ کو بڑی عیال والا پایا تو غنی کر دیا اللہ اکبر اللہ رسول نے انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیا اگر وہ لوگ اللہ رسول کے دیر سے راضی ہوتے خود حضور اپنے متعلق اپنے رب کی عطا کا ذکر کرتے فرماتے ہیں مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی اوتی تو مفادی ہے خزان مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں اطاف یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی ہمراہی مانگتا ہوں اللہ اکبر تو یہ الفاظ حدیثوں میں موجود ہیں کوئی بندہ بذات خود کسی چیز کا مالک و مختار نہیں جسے جو ملکی کوئی بندہ اللہ کے ارادے کے مقابل کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ بھی کرتا ہے رے کا ارادہ رب کے ارادے کے ماتحت ہے اپنے رب کی عطا سے اس کے دین نفع و نقصان کے مالک ہیں جس کے مالک ہیں جس کو جو چاہے بھی اذن پروردگار بخش دیں اور جس کو اپنی نظر سے گرا دیں تو وہ کبھی اٹھ نہ سکے اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شریک نہیں اس کے حبیب ہیں یہ شریک اور حبیب میں فرق سمجھیے شریک اور حبیب میں فرق سمجھیے انہیں اللہ کا شریک کہنے میں ظاہرہ نقصان ہے شرن بھی منا حضور علیہ عام کی توہین شریک و حبیب میں چند طرح فرق ہوتا ہے شریک کبھی ساری چیز کا مالک نہیں ہوتا ورنہ وہ شریک نہیں مگر حبیب اپنے محب کے سارے مال کا مالک ہوتا ہے میں تو مالک, مالک, مالک ہی, ہی, ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا خالی کے کل نے آپ کو مالی کے کل بنا دیا دونوں چیز میں خود مختار ہوتا ہے حضور بھی, بھی الہی فرش پر اللہ کے مختار ہیں کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے سرکار بنایا تمہیں مختار بنایا حضور نے چاند توڑا تو رب نے یہ نہ فرمایا کہ ہم نے تم کو احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے نہ کہ اس لیے کہ آپ میری چیزیں توڑے پھوڑے سورج واپس کیا تو یہ نہ فرمایا کہ اے محبوب اس لیے تو نہ بھیجا تھا کہ میرا نظام عالم سمجھ رہے نا آپ یہ ہے محبوبیت تو شریک کبھی کسی کام میں ضد نہیں کر سکتا اگر ضد کرے گا تو ساتھی کہے گا کہ اپنا حصہ الگ کر لو مگر حبیب اپنے محب پر رہ سکتا ہے حضور حبیب ہیں زد فرمائیں کہ حاجی کے سارے گنا معاف ہو جائیں فرمایا کہ حقوق اللہ معاف کر دیں گے مضطلفہ میں آ کر زدگی کے مولا حقوق العباد بھی معاف کر دے وہ معاف کرا لیے یہ ہے محبوبیت یہ ہے محبوبیت دل ایسے پیارے پہ صدقے جاں ایسے ضدوں پر ہو قربان ضد کر کے اپنی امت کو بخشا لیا رحمت والے نے تو شریک یاد رکھیے شرکت ختم ہو سکتی ہے محبت ختم نہیں ہو سکتی ہمارا لق جگر اکلوتا بیٹا کبھی ہماری محبت سے نہیں نکل سکتا حضور دونوں جہاں میں اللہ کی چیزوں کے مالک ہیں حضور کو اللہ کا شریک نہ کہو نقصان میں رہو گے اسلام سے نکل کر ظاہر ہے مشرک ہو جائے گا وہ آدمی جو شریک کہے اس میں حضور کی بھی توہین ہے کہ حضور کو آدھے مالک ماننا پڑے گا وہ تو خدا کی حبیب ہیں ساری خدائی کے مالک ہیں اللہ اکبر اونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم اللہ اکبر قبیرا. ہا, ہا. حکیم الامت مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں کھسل کر گر گیا داہنے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی درد زیادہ ہوا تو میں نے اسے بھوسا دے کر کہا اے مدینے کے درد تیری جگہ میرے دل میں ہے تو تم مجھے یار کے دروازے سے ملا درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے تو فرماتے ہیں کہ درد اسی وقت غائب ہو گیا اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اللہ ہو اکبر مگر ہاتھ کام نہیں کرتا تھا کیونکہ ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی ہاتھ کام نہیں کرتا تھا لیکن درد ختم ہو گیا سترہ دن کے بعد ہاسپٹل میں ایکس رے لیا تو ہڈی کے دو ٹکڑے آئے جس میں قدرے فاصلہ تھا مگر آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے علاج نہیں کروایا پھر آہستہ آہستہ ہاتھ کام بھی کرنے لگا لحاظ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا وہ ایکس رے میرے پاس ہے ہڈی ابھی تک ٹوٹی ہوئی ہے اس ٹوٹے ہاتھ سے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے جس میں ایکس رے میں ہڈی ٹوٹی ہوئی آ رہی ہے میں قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں میں نے اپنے اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا علاج صرف یہ کیا کہ آستانہ عالیہ پر کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اے عبد اللہ ابن عیک کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے اے معاذ ابن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑ دینے والے میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ اکبر کبیرا ٹوٹے ہاتھ سے قرآن کی تفسیر تفسیر نعیمی لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ گار تین مہینے مدینہ منورہ میں حاضری دے چکا حج کا موقع آیا پتہ لگا کہ حکومت کا قانون یہ ہے کہ جو حاجی مدینے کی زیارت کر چکے وہ دوبارہ بعد حج مدینہ منورہ حاضر نہ ہو سکیں گے اس وقت یہ قانون تھا تو لہذا میں حج کو جاتا ہی نہیں کعبے کو جانے والے کعبے کو جائیں گے ہم یار کی گلی میں ہی کعبہ بنائیں گے کعبہ والوں نے کعبہ جانا اپنا کعبہ کوچائے جانا اللہ اکبر دل میں علقا ہوا کہ حج کو جاؤ دل میں القا ہوا کہ حج کو جاؤ میں نے عرض کیا رسول اللہ اس شرط پر جاؤں گا کہ بدھ کے دن عشاء کی نماز مدینہ منورہ میں پڑوں چنانچہ جمعے کو بعد نماز عصر روانہ ہوا اتوار کو حج ہوا بدھ کے دن رمی کے بعد مکے سے چلا اور نماز عشاء مدینہ پاک میں پڑی راستے میں چار چوکیاں پڑی جو تفتیش کرتے تھے لوگ رب کی شفتیش ہوتی تھی میری ایک شخص نے بھی اور میں مدینہ پاک آ گیا سبحان اللہ ایک دن ایک دن میں نماز فجر ففٹی ون اکیاون ہزار پسند آیا ہے یہ قلم پار کر اکیاون ہزار پسند آیا ہے حضور مجھے وہ قلم نماز مغرب میں اب ابو حاشم رضا صاحب نے مجھے پارکر اکیامن پیش کیا بولے میں نے آپ کے لیے خریدا ہے یوں ہی میں نے جو کچھ حضور سے مانگا وہ ہی عطا فرمایا اب سرکاری قلم یعنی پارکر کا قلم جو سرکار سے عرض کیا تھا اسی سے میں تفسیر لکھ رہا ہوں اور بہت کرم نوازیاں ہوئی ہیں اتنی نوازشیں بھول گئے گزارشیں سجدے ہی کر کے رہ گئے درگے نیاز میں ندامت ساتھ لے کر سامنے اے آسیو جاؤ سنا ہے شرم ساروں کو وہ شرمایا نہیں کرتے جو ان کے دام اقدس عقدت سے وابستہ ہیں ہم اے حامد کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا تو روزہ پاک پر حاضر تھے محسن نام ہے محسن علی اصطاری تو ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے تو اب فلائٹ جو تھی جدے سے ان کی شاید واپسی تھی مدینے تھے تو وقت بالکل نہیں تھا کہ وہ خاق شفا لے لیتے خاک شفا وہ لوگ لینے بھی نہیں دیتے اتنی آسانی سے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاک شفا نہیں دے سکا کرم فرمائیے وقت بھی نہیں ہے کہ میں خاق شفا لوں اور کسی طرح پہنچ بھی جاؤں تو نہ جانے کوئی لینے دے گا بھی یا نہیں بڑی سختی ہے اور وقت نہیں تو آپ یقین کریں میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مئ مبارکہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور قسم کھا کر خدا کی کہہ رہا ہوں کہ محسن نے مجھے بتایا واپسی پر کہ ہارون بھائی میں نہیں جانتا وہ کون بزرگ تھے کوئی سفید داڑی والے کوئی بزرگ اچانک لے گئے تین سال ہو گئے اس بات کو وہ خاک شفا آج بھی الحمد غریب خانے پر موجود ہے وہ خاک شفا اب بھی غریب خانے پر موجود ہے تو خدا کی قسم عقیدہ اگر صحیح ہونا تو ہر چیز مل جاتی ہے ہر چیز عطا ہوتی ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے کرم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمایا آمین تو الحمد چند آیتوں سے متعلق درس ہوا ہے اللہ قبول کرے انشاءاللہ اللہ تعالی کل درس سے قرآن ہوگا انشاءاللہ آیت نمبر 189 سے ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے کل بد کا دن ہے اور ہمارے ہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ غالباً ہفتے یا اتوار کو پہلا روزہ ہوگا ماہر رمضان شریف کا اور زیادہ چانس تو بہرال اتوار کے ہیں آپ لوگوں کے ہاں میرا خیال ہے جمعہ یا ہفتے کو ہوگا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جمعہ کے دن سے ہم مطلب خلاصہ تراویح کے خلاصے کی ترکیب بنائیں تو روزانہ ایک سپارے سے متعلق کچھ خلاصہ انشاءاللہ اللہ تعالی بیان ہوگا کوشش یہی ہوگی انشاء اللہ روزانہ ایک سپارے سے متعلق بیان کر دوں گا مشہور مشہور واقعات ارد کر دیا کروں گا ان اللہ تعالیٰ کچھ اجمالی تعارف ہو جائے کرے گا ان شاء اللہ تو تیس سپاہے کوشش کر کے تیس دنوں میں آپ دعا فرمائے میں نے یہ نیت کی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق کا فرمائے ان اللہ تو دینی گفتگو بھی چلتی رہے گی اگر کسی بھائی نے کوئی شرح یافکی مسئلہ پوچھنا ہے تو پندرہ بیس منٹ ہے نماز میں آپ بھائی مائک پر آ کر پوچھ بھی سکتے ہیں السلام علیکم میرا نام محمد الیا ستاری شیخ فاروق ہے میں نات آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں آپ سماج فرمائیے ان شاء رتبا ہی کچھ ایسا ہے اونچا آنا حضرت کا رت ہی کچھ ایسا ہے میٹھا میٹھا لگتا ہے لگ ماں آلہ حضرت کا آلہ یوں تو جانے کو کو رس حضرت کا ہم کو سیدھا لگتا ہے رستا آنا ازرت کا ایک دن ایسا آئے گا اے دو بندی دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا جی تو دیکھنا میں لہرائیں گے جنڈا آلہ حضرت کا روکر میں اڑ جائیں گا گا جب جھوم کے جو کا آلہ حضرت کا آئے گا جب جھوم کے خرابی کا سلسلہ نیت کی ہے میں نے آپ اس کو خلاصہ تراوی یا جو بھی کہ لے عام طور پر ہمارے ہاں جو سلسلہ تراوی کا ہوتا ہے تو سوا سپارہ مطلب پڑھا جائے گا تو میرا یہ نیت ہے ان شاء اللہ تعالی کے جی جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ریکارڈنگ کی ترکیب بن جائے تو مناسب ہے تو جی وقت جو ہے نا اس کی ترکیب بنائیں حضرت اگر آپ نہیں کر سکیں گے سنونی تاریخ بھائی ایس ایچ او بھائی ہیں کوئی اور بھائی ہے اس کی اگر ہو سکے تو کر لیں جی جی جی جی بات صحیح ماشاء آپ تو تراوی خود پڑھاتے ہیں یہ حضرت ٹائم کا جو مسئلہ ہے نا بڑا تھوڑا سا رمضان شریف میں چونکہ وقت کا بہت سٹ اپ بہت عجیب ہو جاتا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ پا رہی کہ کیا سلسلہ ہے اب ہمارے ہاں آٹھ بجے افطاری کا سلسلہ ہوگا پہلے روزے کی افطاری جو ہے نا ہمارے ہاں آٹھ بجے ہے اور اس کے بعد پھر تراوی کی نماز پڑھ کر پھر دوبارہ آیا جا سکتا ہے اب تراوی کی نماز نماز ہمارے ہاں یوں سمجھ لیجیے کہ میں سوا گیارہ بجے کے آس پاس فارغ ہوں گا اور اگر میں ساڑھے گیارہ بجے بھی نیٹ پر آتا ہوں آب بھائیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں تو پھر مسلسل دو تین گھنٹے بیٹھنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے بلکہ ہو ہی نہیں سکے گا کیونکہ جب صبح شہری کے لیے اٹھنا ہے تو اس کے بعد سونے کا سلسلہ نہیں ہوگا اور صبح و فجر کے بعد کچھ دنیاوی مصروفیت بھی میری ہوتی ہے لہذا نیت تو میں نے یہ کی ہے کہ افطاری کے بعد مغرب سے بیان شا... कर... ایک گھنٹہ اگر میں نکالوں تو اس میں ایک سپارے کا خلاصہ بیان کر دیا کروں اور پھر ایک ڈیڑھ گھنٹہ ترابی کے بعد ترقی بنا لوں تو یہ انشاءاللہ اب ظاہر ہے کہ آپ لوگ مختلف ممالک ہیں اب ہمارے اس سال کے طور پر اگر میں ساڑھے آٹھ بجے بھی نیٹ پر بیٹھتا ہوں تو آپ لوگوں کے ہاں پتہ نہیں کیا ٹائم ہوگا اس وقت تو ساڑھے آٹھ سے تقریباً ساڑھے امام کے قریب جتنا آپ ہوں گے نا ان اتنا ہی زیادہ آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ اچھا صبح ساڑھے دس بج رہے ہوں گے کینیڈا میں تراوی کے بعد دو تین گھنٹے میں نہیں آ پاؤں گا یہی ترکیب ہو سکتی ہے جس طرح ابھی ہے مغرب سے عشاء آتا ہوں اور پھر عشاء کے بعد کیا ٹائم ہے آپ کا ابھی ابھی حضرت تو یہی ٹائم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے مغرب سے عشاء کے درمیان حاضری ہوتی ہے اور پھر عشاء کے بعد کل عشاء کے بعد نہیں حاضر ہو تھا بچی میری اصل میں بیمار تھی کافی ابھی بھی ان کو کافی طبیعت ان کی ناسا ہے چھوٹی بچی نور فاطمہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے دو دن ہو گئے ہیں لوز موشن ہیں اور بہت بیمار ہے بچی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے تو ڈاکٹر وغیرہ کے پاس بھی ان کو لے گئے اور دعائی بھی لی ہے ابھی تک بہرحال فرق نہیں پڑا دعا فرمائیے آپ تمام بھائی اجز اللہ تو جی ہاں بس اللہ تعالیٰ سب کچھ شفا تھا آمین تو رمضان میں بھی اب بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے تو مغرب اور عشاء کے درمیان تھوڑا ٹائم باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس افتاری کے بعد طبیعت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ دل ہوتا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ تھوڑا لیٹ جایا جائے, جائے اور لیکن بہران میری نیت یہ ہے کہ مغرب سے عشاء بھی وقت کی ترکیب بنے اور عشا کے بعد بھی تو حضرت منہ مبارکہ کے پانی پلایا تھا میں نے ایک دفعہ جب وہ ایک کاشی کے رسول ہیں انہوں نے آ کر غسل کی ترکیب بنائی تھی لیکن میں خود نہیں یہ کری اور اخلاط اسلام کے مقدس منہ مبارکوں کو اپنے گندے اور ہاتھوں اب کیسے مکس کروں خود میری ترکیب نہیں ہے یہ بس کچھ شاخ ہے ان کا کوئی اپنا طریقہ ہوتا ہے وہ آئے تھے ربی الاول شریف میں اور آ کر انہوں نے غسل کی ترکیب بنائی تھی تو مجھے بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ باہر جائیں میں اکیلے میں ترکیب بنانی ہے تو زمزم شریف ان کے پاس تھا اور نہ جانے کس طرح انہوں نے ترکیب بنائی واللہ اللہ ہے نا کہ نہیں پانی سیو نہیں ہے وہ تو کافی پرانی بات ہے نا پانی سیف نہیں ہے مطلب وہ ہاں یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ شاء ترکیب اگر بنی ہم آپ کو بتا دیں گے بہرحال میں نے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے میں نے روم میں اعلان کیا تھا غسل شریف کا اس سے متعلق اعلان کیا تھا ایک بھائی نے مجھ سے یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے مئ مبارکہ کو غسل دینے کی حاجت کیا ہے تو شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ان کو غسل کی حاجت نہیں ہے وہ اس مقدس پانی کی اصل میں ہم لوگوں کو حاجت ہوتی ہے کہ ہم اس مقدس پانی سے اپنی ظاہری باطنی برائیوں بیماریوں ہر چیز کو کریں اللہ اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمائے اللہ رسول کا عشق ملے حامل تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان کو کیا ضرورت ہے ان کو تو فرشتے وسول دے دیتے ہوں گے فرشتے انہیں چومتے ہوں گے تو بھجوائیں گے رستے میں چیک کرنے والے پتہ نہیں کیا سمجھے کیا چیز آ رہی ہے کیا لیکوڈ ہے خدا نخواستہ بے حرمتی نہ کریں اور دینا و مولانا محمد محدود کرم ابال وبارک وسلم اچھا جمعے کو انشاءاللہ تبارک و تعالی عشاء کے بعد دا عشاء پہلے سپارے کا خلاصہ بھی بیان ہوگا اور عشاء کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی بیس تراوی کے ثبوت میں انشاءاللہ شاء اللہ تعالی بیان بھی ہوگا تو اس کی ترکیب جو تمام جو بھائی سننا چاہیں تو ابھی کیا ٹائم ہے پاکستان میں ابھی حضرت نو بج کر چالیس منٹ ہو رہے ہیں نو بج کر چالیس منٹ ٹھیک ہے جی یہ نو اکتالیس لکھا ہے سبھی مدنی بھائی نے تقریباً یہ وقت ہے یہاں پر تو ٹھیک ہے ضرورت پھر انشاءاللہ پھر دس بیس پندرہ بیس منٹ ہے میں پھر نماز کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں ساڑھے دس تک انشاءاللہ اللہ آ جاؤں گا چالیس پینتالیس منٹ کے لیے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر عشاء کی نماز پڑھ کر آتا ہوں پھر اگر آپ بھائیوں کے کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جوابات دے سکیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ